مدنی چرن کے ناظرین آ, سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں حاضر ہیں اور اس میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں تو آپ چاہیں تو اس سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات اپنے سوالات اور بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں بھی موجود ہوتے ہیں مفتی صاحب بھی کرم فرما ہے یوں تو بہت سارے سوالات کا سلسلہ ہوا اور امیر سنت نے اپنے حکمت بھرے مدنی پھولوں سے الحمدللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی شروع سے عرض ہے کہ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہمارا اس میں جاری رہا کافی اس میں موضوعات بھی بنے اور وہ تھا جھوٹی افواہیں تو یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا ناصور ہے کہ جس کے سبب بہت ساری خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں اور اس کی مذمت بھی امیر نے بیان فرمائی تو اس پر آپ کچھ مزید مدنی پھول فرمائیں رب والصلاة والسلام فرمائے الحمد المرسلین یقینا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں آج بڑی تعداد جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ مجھے مبتلا نظر آتی ہے سر ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی شے کے استعمال کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور دینی معلومات کی بھی کمی اور مطلب ایسا ہے کہ گناہ ہے نہ گنا گناہ کی چند نام رکھ دیے گئے گے یا یہ, یہ یہ گناہ اس کے علاوہ اس طرح کے بہت سارے سفال ملیں گے آپ کو معاملات ملیں گے جسے بدقسمتی کے ساتھ لوگ شاید گناہ نہیں سمجھتے اور وہ بدترین گنا ہوتے ہیں یعنی کہ کسی کی عزت میں دست اندازی کرنا اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بدترین سود فرمایا ہے کہ بدترین سود ہے کسی کی عزت میں کسی کے آبرو میں دست اندازی کرنا اب یہ کہ یہ کسی کے نام پر یہ چلا دیا کسی کے نام پر وہ چلا دیا کسی کے نام پر یہ خبر چلا دی یعنی یہاں پر عجیب ہے کہ جیسے کہ کسی کی بات نہ ہوئی کو بول ہو گئی کہ اس کا سیکھا یہی تھا کہ جیسے بول ہے پاس کر دو جیسے بولا ہے کہ وہ گیم تھوڑی ہے مسلمان کی عزت اور آبرو کا معاملہ ہوتا ہے اور اس معاملے میں بڑی سخت روایات موجود ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اس کا مال اس کی جان حرام ہے اس کے تحفظ کا آدمی کو غور کرنا چاہیے اور جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تحریری طور پر یا کہیں سے کوئی بیان کی صورت میں آتی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا مجھے پڑھنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے پڑھ لیا تو اسے میں آگے فارورڈ کروں تو مجھے اس کی بھی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی دیکھیں میں مسلمان ہوں یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہم ہے, سب مسلمان ہیں مطلب میری مسلمانوں سے بات چیت ہے ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں کلیمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا دین ہمارا اسلام خود ہماری عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ قانون وضع ہے اصول وضاح ہے اسلام و دین میں اور اس سے متعلق امیر سنت نے بڑی مطلب کے وہ عبرت انگیز روایت بیان کی وہ جبڑے چیرنے والی تو اس میں بس یہ کہ کوئی ہوش کے ناخن لے اور اب تک جو غلطیاں کی ہیں اس کے اضالے بھی کرے اور آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہو اس معاملے میں یہ سنجیدہ ہو جائے اور ایک مجھے کسی کا میسج آیا وہ جنرل بات تھی تو حدیث تھی حدیث تھی اس حدیث کے حوالے سے حدیث سی میں یہ نہیں کہتا لکھا تھا نیچے حوالہ لکھا تھا تو اب یہ کہ وہ میں نے اس کو میسج کیا میں نے کہا یار یہ کہاں سے آئی اس کا پورا حوالہ کیا ہے اس کے بعد کوئی جواب نہ تھا اس کو آگے سے آئی اس کو آگے سے اس کو آگے سے آئی تو کوئی اتھینٹیکٹ ذرائع سے نکلے کوئی چیز تو ہمیں کوئی یقین بھی ہو کہ ہاں ایسا ہے لیکن اب تو کسی کا کال تو کسی کی بات تو کسی کی یہ کسی کی وہ تو یہ چل رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہمیں ایک چیز اچھی لگتی ہے تیاری لکھی ہوئی مگر ہو سکتا ہے کہ یہ بظاہر پڑھنے میں اچھی ہے لیکن اس کے چیزیں غلط ہوں تو تفدیق کر لینی چاہیے اور کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص کوئی ایسی بات نہ ہماری زبان سے نکلے نہ ہمارے ہاتھ سے نکلے اب تو ہاتھ سے نکلنے کا یہ پورا ہے کہ بھائی ہاتھ سے نکل گئی چیز اب امیل ہے سنت نہیں جو فرمایا کہ روایت جو بیان کی کہ اصر و بصر ہے اعلانیتو اعلانیتو کہ چپے ہوئے گناہوں کی چپی ہوئی توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ اب جس کے ہاتھ سے ایسی چیز نکل گئی اب جیسے آج کا سوشل میڈیا کو یہ اسپیشلی ہم نے لیا تو اب یہ تو بڑی تعداد میں چلی گئی اب کہاں کہاں چلی گئی یہی نہیں پتا ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا دوسرے کہ میں نے نہیں چلائی چلائی کسی اور نے دی مورے پاس آئی میں نے پڑھی سنی میں نے آگے فارورڈ کر دی اب یہ کس کس پر توبہ واجب ہوگی اس پر جس نے خاص گڑا یا اس پر بھی جس نے اس بات پہ یقین کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا کیا فرماتے آپ ایک جملہ آپ نے میں اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمان بھائی جزاک اللہ پہلی چیز اصل میں یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات جو اس حوالے سے کہ بعض روایتوں میں یوں ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگی تو اس میں شاطین اس طرح آ کے باتوں کو پھیلائیں گے لہذا معروف باتوں کو اختیار کرنا یعنی جو مشہور ہیں معروف ہیں مسلمانوں کے درمیان اس کو لینا اس کا حکم دیا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان انسانی روپ میں آ کے اس کو پھیلاتا ہے وہ پھر وہ آگے سے آگے بڑھتی چلے جاتی ہیں تو اس لیے اول تو جو چیز بیان کی گئی اس کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے پھر اس کے علاوہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے فلاں خرابی فلاں کے اندر موجود ہے تو اس میں بھی پھر ہمارے لیے احکام شریعت کے اندر مقرر ہیں کہ ہمیں ستر مسلم کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی ایپ کو چھپانا ہے نہ کہ اس کی ایپ کو کھولنا ہے ان تمام چیزوں کا لحاظ ہی ہونا ضروری ہے اب رہا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسی من گھڑت بات جو اگرچہ کسی کے متعلق نہیں ہے ایک جنرل بات ہے جو اس نے آگے پہنچا دی تو اس کا بنیادی محرک تو اگرچہ وہی بنا تھا کہ جس نے اس بات کو گھڑا تھا اور اس نے سب سے پہلے اس کو آگے بڑھایا لیکن قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو تو یہ شخص جس نے اس طرح کا کام خود بھی آگے کرنا شروع کیا تو اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا اس نے آگے بڑھایا ہی اس لیے تھا کہ یہ دس تک تھوڑی پہنچانا مقصود تھا کہ دس تک پہنچاؤں گا تو یہ دس آگے سو تک پہنچا گے سو آگے ہزار تک پہنچائیں گے تو یہ سارے کے سارے اس کے معاون بننے ہیں تو جس طرح اس پر تو بل عظیم ہے جس کے پاس آیا اس نے دس کے پاس بھیجا ہے تو اس کو دس کو اطلاع دینا ضروری ہوگا کہ میں نے یہ جو بات بھیجی تھی یہ غلط بھیجی یہ کہہ کر بڑی ذمہ نہیں ہو جائے گا کہ بھئی یہ میں نے تو نہیں گڑی تھی نا میرے پاس تو کہیں سے آئی تھی تو بھئی آئی تھی تو آپ نے دستی کیوں نہ کی مطلب مثال خدا نہ خاصتا میں اس کو یوں سمجھ رہا کہ چاہ رہا ہوں کہ کسی نے کسی کے بارے میں گڑی زید نے بکر کے بارے میں کوئی بات گھر کے بھجوائی میں نے وہ بات پڑھی اور آگے بڑھ دی تو کیا کم کا مجھے یہ ضرور نہیں تھا کہ میں یہ دیکھتا کہ اگر یہ بات جو زید نے بکر کے بارے میں لکھی اگر یہ میرے بارے میں ہوتی تو کیا میں آگے بڑھاتا میں نہ بڑھاتا اس پہ یہ نہ دیکھ رہے میں نے تھوڑی دیکھی لیکن کسی کی عزت تو دور پہ لگ رہی ہے نا تو یہ ہمارے یہاں جو ایک مصیبت ہے یہ بلا ہے یہ وبا ہے چل پڑی ہے لوگوں کو اس معاملے میں کوئی شعور نہیں آگئی نہیں ہے اور ہمارے یہاں ایک اور بات میں اس پر چل کرتا چلو ہمارے انفارمیشن کی جو ذرائع نا یہ کنفرمیشن کیسے ہوگی انفارمیشن کے ذرائع ہمارے بہت کمزور ہیں میڈیا پیپر میڈیا اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے انفارمیشن کے ذرائع ہیں. اس سے تصدیق تو نہیں ہو رہی ہوتی نا کہیں پڑھ لیا کہیں سن لیا تو لکھ بھی دیا بول بھی دیا اب جیسے وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی نے وہ فون کے کسی صاحب کو کہ بھائی کیا لیں ٹھیک ہے آپ وہی ہیں عجیب وہی ہیں یار آپ عجیب آدمی ہو یار آپ کو یار یہ بات کرنی چاہیے تھی بولے کون سی بات بولا یہ بات کی بھائی کیا کی کہاں کی بولا فہاں وال جگہ گئے تھے وہاں جا کر آپ نے یہ بات کی یہ بات آپ کو زیپ دیتی ہے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی دی؟ آپ دیکھیں آپ یہ بات آپ کیسے کر دی یار بولا بھائی کیا بات ہے کیوں مطلب کہ کی جوتوں سمجھ آ رہے ہو میں نے کب کی یہ بات آپ نے فلاں شہر میں جا کر یہ بات کی ہے بولا کب کی بات ہے بولا پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی دو سال سے تو میں شہر میں گئے ہی نہیں ہوں بات کی کب تھی تو اب یہ کہ اب اس طرح کی باتیں کسی سے پوچھو تو بوائے گا نہیں ابھی آپ نے جو روایت بیان کی شیطان والی مشکا شریف میں اس روایت کو میں نے پڑھا تھا اور اس میں جگہ میں بھول نہیں کر رہا تو اس میں یہ بھی تھا کہ یہ بات آگے بڑی جو فلانے بڑھا اس کو اس کو پوچھا اگر اسے پوچھا جائے تو بولے گا فلانے فلان کو پوچھے تو مجھے فلاں نے جب اس شخص کے بعد پوچھے گے تو کہے گے کہ ہاں میں اس کی شکل جانتا ہوں اس کا نام نہیں جانتا یہ حدیث پاک میں ہے شکل نام نہیں جانتا وہ شیطان تھا جس نے کسی کے کان میں جا کر بات کی کسی شکل میں اس سے شکل پہچان لی مطلب شکل جو ہے روایت میں یہی ہے مجھے شکل پہچان دو نام نہیں پہچان دو تھا کون مفتی احمد یار کا نعیمی بھی اللہ تعالی نے اس کے تحت بڑے پیارے پیارے خوبصورت مضامین مدری پھولتا فرمائیں تو جب تک کہ کسی بات کو تصدیق نہ کر لیا جائے اچھا بات تصدیق بھی ہو گئی کسی کی بات تصدیق ہو گئی کہ اس نے جو مجھے بات پہنچائی ہے یہ بات سچ ہے نہ گڑی ہوئی ہے نہ جھوٹے نہ توہمت نہ بوتان لیکن کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں یہ بات آگے نہ بھیجواؤں لوگوں کے ایپ چھپانا پھر کیا ہوتا ہے اچھا پھر یہاں مصیبت یہ کہ اس سے براہ بھی نہیں کیا جاتا کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات آئی آپ کیا کہتے ہیں اور رابطہ ہو تو اگلا کا مطلب کوئی صفائی کا وضاحت کا موقع ملے نا وہ تو صبح اٹھے گا تو بتا دی سارے شہر میں اس کی شہرت کے کے وجہ ہے عجیب ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت میں عزت عبروں کی حفاظت فرمائے آمین آمین یہ بہت ڈرنے والی باتیں ہیں اور اس طرح کے کئی گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس سے محاذ اللہ کوئی نام پاک دامن عورتوں کو چھوڑتے ہیں نہ پھر مردوں کو چھوڑتے ہیں اور بس یہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق دے اب جن سے یہ گنا ہوئے ہیں جن سے بھی یہ گنا ہوئے ہیں ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا جو ایک شرعی طریقہ ہے توبہ کا ازالے کا اس کو پورا کرنا چاہیے جسے آج امیر سنت نے مدری مذاکرے میں ماشاءاللہ اللہ بڑے پیارے انداز سے وضاحت فرمائی اور پھر اسی کے ساتھ جو امیر سنت نے دل میں اترنے کے جو نسخے بیان فرمائے کہ اگر یہی باتیں اخلاق ہو کردار ہو کیونکہ اگر غلطیاں بھی کس سے نہیں ہوتی ہیں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک مثبت انداز اختیار کریں اور بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ وہ افواہ بھی وہ جب کمنٹس بھی دیتے ہیں وہ شک کی بنیاد ہے یعنی ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے اور وہی وسوسا یہ گمرا ہوتا ہے اور بڑے عجیب و غریب یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم یہ سوشل میڈیا کا تو عجیب دنیا آ گئی ایک عبارت یا کوئی ایک کلپ اس کے نیچے بھی جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں سوچے سمجھے بغیر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات فوہوش کلام ہے یعنی میں تو یہاں فیس بک پر جو میلے سننے کا مندی مذاکرہ لائف جا رہا ہوتا ہے حافظ صاحب میں وہ کبھی کبھی موبائل پر میں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا اس میں سوال لوگ کامنٹس چل رہے ہوتے ہیں بعض کامنٹس اتنے گھٹیا قسم کے لوگ اس میں آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ مطلب کہ بالکل گھٹیا ترین کوئی شخص ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے اس کو جواب کیوں دیا جاتا ہے آپ اپنا مطلب مدی مذاکرہ دیکھیں مدی مذاکرہ سنیں علم دین حاصل کریں اور اس کو چھوڑ دیں ویسے بھی کتے کو جتنا پتھر مارو نا کتا اتنا بھوگتا ہے آپ دے ہی نہیں ہوا اس کو کوئی جواب اس کو کوئی مطلب کر ہی نہیں کوئی سی بات آپ مت آپ تو سوپ کر کے کامنٹس ہی ہٹا دیں نا آپ تو سننے سے تعلق ہے آپ کا کہ آپ صرف سنیں کہ کیا مدنی پل دیے جا رہے ہیں ان شاء اس کو آپ کو یہ مدنی مذاکرہ جو فیس بک پر بھی براہ راست ہوتا ہے آپ دیکھیں سر وہ کتنا فوائد حاصل ہو گے انشاءاللہ ایک اسلام نے سوال کیا تھا کہ وہ حج کے لیے انہوں نے کچھ رقم جمع کرائی تھی لیکن ابھی وہ فارم جمع کرنے میں تاخیر ہے تو اس پر ایک جو امیر نے جو جواب دیا تھا ایک ذہن یہ بھی بن رہا تھا کہ بعد اوقات جو ہے وہ عبادت یعنی ہوتا نا کہ مدینے جانے کا ایک اپنا جذبہ یعنی ایک طرف تو یہ کہ کوئی پیسے جوڑ رہا ہے کہ میں مدینے جاؤں اور ایک جس کے پاس ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار یہ خرچ ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گا تو یہ جو کمپیریجن ہوتا ہے کہ کسی کو جانے کا شوق ہے اور کوئی یہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہوں گے اس وقت تک تو پھر کر لیں گے جیسے زکات کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی تاریخ ہے تو ایک طرف شوق پیدا ہو گیا مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا اور ایک ہوتا ہے کہ یار اس تاریخ سے پہلے پہلے اگر کوئی چیز خرید لوں اس کی مجھے زکاط نہ دینی پڑے تو یہ جو آپس میں اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے تو اس وہ حوالے جو کل جو بات چلی تھی نا ہم سب یاد ہوگا چھوٹے چھوٹے قدم کیا بات نیکی نیکی کی ہرس ثواب کی ہرس اچھے کاموں کی حرص لالچ مدینہ شریف جانے کی مکہ شریف جانے کی اس راہ میں سفر کرنے کی اور مصطلفہ عرفات اور مینا اور یہ وادیوں میں ان کے خاص ایام میں جانا ہے کہ تو پھر اس کا لطفی کچھ اور یہ دیکھیں یہ سب ہوتا ہے مدنی ماحول کی برکت سے اگر بندہ مدنی ماحول میں ہو اچھے اور عاشی رسول میں یہ رہتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی یہ اس کو فائدہ ہوگا اور میں تو مدنی مذاکرے میں اس طرح کے کئی سوالات میں دیکھتا ہوں کہ واقعی علم میں جس طرح پہنچ رہا ہے نا اور جیسے عدت والا جو سوال ہوا عدت والے سوال میں ملے سورج نے کتنی گفتگو کو پیاری کی کہ بھائی وجہ کیا ہے کیوں نکلنا چاہتی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسلامی بہنوں کی بھی کئی ایسے مسائل ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یار ہی کہاں جاتی ہیں پوچھنے کے لیے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو مطلب بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر شرح مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اچھا بہت سارے ایسے سوالات آتے بھی ہیں کہ ان کا جواب براہ راست دینا جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا میٹر کرتا ہے تو میں اس طرح کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مدی مشورہ دوں گا کہ برائے کرم دارالفتحل السنت سے آپ رابطہ کیا کرے آپ کے پاس یہ موبائل نمبر دار الفتحل سنت کے ہماری اسکرین پر ہوتے ہیں ابھی بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا یہ آ گیا تو یہ نمبر آپ کے پاس محفوظ ہو اور آپ دارالفتحر سنت میں فون کر کے اپنے مسئلے کا حل لے لیا کرے. بعض بعد بڑا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب براہ راست نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ساری فیملیز بیٹھ کر دیکھ لی ہوتی ہے پھر الگ الگ سوچوں کے اور خیالات کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں میں کہ یہ بھی ذمہ نہیں کہ آپ کو مدنی پور عرض کرتا چلوں جی آج امی کال کال اگر ہوں تو لے لیں آپ بھی لے لیں مرح کال آنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کے مدنی پور لے جائیں گے اس میں جو ایک بڑا خوبصورت آج کا جو ایک ذوق دلانے والی بات رہی وہ امیر علیہ سنت کا جو ناطخواں کو توجہ دلائی کہ آپ کی جو مسواک ہے وہ سیدھے ہاتھ میں رہے تو یہ ایک وہ آج کا جو ایک خصوصی تو عشق و محبت کی بات کی اور بڑی ادب کی بات وہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ جیسا ہوتا گا جیسے پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے جیسے آپ کو پڑھاتے ہو میرا خیال آٹھ دس سال تو ہو گئے ہوں گے تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے ہوں گے مگر جیسے آپ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی بات جو آپ نے دس سالوں سے پڑھا رہے ہیں کبھی وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آئی اور دس سال کے بعد آج وہ بات نیا مدری ذہن میں آ ایسا کتنی بار ہوتا ہوگا نا ہوتا رہتا یہ تو یہ امیر سنت کے ساتھ جو آج ہوا نا اس کو میں یہوں دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ یہ تقریباً یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں جو ہمارا مسفاق شریف لیکن آپ کا دیکھ کر اسی ٹائم پر یہ بات ذہن میں آ جانا کلک ہو جانا یہ بڑی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپ نے رخوا کر پھر وہ سیدھے میں مسواق اور پھر الٹے آپ نے مائک اور پھر کتاب وغیرہ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ اللہ متنی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں برکت عطا عمید فرمائے عمید اور اللہ کرے یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں کال چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے میں شوق مدنی سماج سٹا کر رہا ہوں کہ اس کا ٹائم مزید بڑھایا جائے اور مدنی مذاکرے کی مزید مدنی پھولوں پر بھی یہ مدنی مہک کا سلسلہ ہونا چاہیے اللہ برکتیں آزاد ماشاء ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آم یہ تھوڑا مختصر ہی رکھنے کا ہمارا ذہن تھا کیونکہ کہ کے وہ دیگر سلسلے مدنی چینل کے بھی ہمارے پاس پیچھے وہ لائن میں ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ خصوصی مندی مذاکرے میں شرکت ہوتی ہے تو یوں دیر تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے تو یہ ایک محدود ٹائم ہی ہے اس تک یہ رہتا ہے اللہ کریم آپ کو جزاک خیر فرمائی کال چلائیے وعلیکم السلام اللہ و السلام اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرہ کی مدنی محکمہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اللہ عز و عجل پیارے بابا جان کا مدنی مذاکرہ اور پھر نظام شورہ کا مدنی مہک مدنی مدینہ مدینہ ماشاء اللہ اللہ مدنی چینل کو دن درگنی چلی ترقی تا فرما جب سے مدنی چینل ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں بہارے ہی بہارے ہیں ماشاء اللہ اللہ اور مدنی عطا فرمائے اور مزید دل میں دن سیکھنے کا ذوق و شوق جی اتفافی اور کون سا مدنی پھول ہے یہ ماشاءاللہ جو میرے سنت کتابیں پڑھنے کا جو ترغیب دلاتے ہیں تو بعد و کادہ میں میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آج یوں ہفتہ وار تو رسالہ اپنی جگہ چل ہی رہے آج اچھے برے عمل اچھا بولے یہ کتاب کا جو حافظ دیکھا آپ نے ماشاء کمال حافظہ دیکھا بالکل وہ تو رک گئی نہیں یہ ہے وہ مذاکرے کا لفظ ہے یہ ہے ہم نے کہا نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں تو نہ یہ نہیں یہ ہے اس کے اندر مذاکرے کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ آ ماشاءاللہ کتاب سامنے بھی آ اور اس کی عبارت بھی آپ کے ذہن میں تھی ماشاءاللہ اللہ اس میں یہی ہے کہ چونکہ اب داوس کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتابیں موجود ہے تو آپ کے پاس اگر اللہ کرے کے گھر میں مدنی لائبریری موجود ہو تو یہ ہاتھوں ہاتھ نکال سکتے تھے اور پڑھ سکتے ہیں اللہ کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے صرف 117 سو پیجیز اب تو آج اے موبائل فون جو اسمارٹ فون ہے اینڈرائڈ فون ہے دیگر فون ہے اس کے اندر میموریز اب اتنی بڑی بڑی آ ہیں اور میں جی کتابوں میں اتنا زیادہ ڈیٹا کتابیں نہیں لیتی ویڈیوز بڑا ڈیٹا جی آپ جی کا اسپیس یا جی بی لے لیتی ہیں تو یہ ایم بی ایس کی فائلیں ہوتی ہیں چھوٹی اگر زیادہ میموری بھی ڈال دی جائے میموری کارڈ لگا دیا جائے تو دعوت اسلامی کی ویسے وہ آ, المدینہ لائبریری جو ہماری پوری ये کتابوں ये کی کتابیں ये ہیں ये اس کے اندر ویب سائٹ پر بھی ہماری موجود ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے اور اس کو وقتاََ فوقتاً آپ موبائل فون کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں دیگر آپ کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے الیکٹرانک اس کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں آسان, آسانی کی طرف چیزیں ہیں تو اس کو لیں پڑھے اصل تو دیکھیں ہے جذبہ پڑھنے کا مطالعے کا شوق ہوگا نا کتاب بھی لینے کا دل کرے گا پڑھنے کا بھی دل کرے گا تو موبائل میں رکھنے کا بھی دل کرے گا تو گھر میں بھی, بھی رکھیں گے تو کتاب لے لے کر پڑھیں گے تو یوں پھر ذوق و شوق کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور یہ بھی واقعی نیکیوں کی ہرس اللہ نصیب فرمائے تو یہ کتابیں پڑھنے اور لینے اور اسے تقسیم کرنے کا بھی سوچ بن سکتی ہے البتہ یہ اچھے برے امال کتاب اچھے اس کو برے بھی عمال. اچھے برے امال کتاب کی جو بھی ہم کو نہ زیارت تو کروائی اللہ اسے لے کر پڑھنے کی توفی عطا فرمائی ماشاء اللہ میری بھی نیت کی گئی انشاءاللہ شاء اللہ میں سے بیان کیا ہے جی جمین اچھے برے امال مجھے یاد ہے میں نے بیان کیے ہیں اور مبلغین کے لیے بھی اس میں اچھا اچھا مواد ہے نئی نئی کتابیں ماشاء اللہ المدین کی طرف سے آئی رہی ہوتی ہیں اور مبلغین کے لیے اس میں بہت مواد مبلقین یار کہاں سے پڑھے کیسے پڑھے ارے بھائی پڑھے تو کتاب ایک کتاب بولتے ہیں تو بولتی ہے اور اس میں سے بھی مواد اس سے مواد سے مواد کس قسم اب یہ آج کل جو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے کا تو وہ حقوق حک کا بیان کبھی ذہن میں آتا ہے تو سیرت مصطفیٰ تو شفا شریف تو دیگر کتابیں تو اس سے نکالا جائے اس سے نکالا جائے تو یہ جناب آج میں بیٹھا تھا اگر کیا کروں تو میرے تو جنان دسویں جلد یہ میرے ہاتھ سامنے تو یہ دسویں جیل سیرات جینان کی تو یہ مطلب تھا تو میں نے وہ آنے سے پہلے وہ میرے پیپر وہ کچھ رہ گئی گئی نا تو میں یار اب کیا کروں تو میں نے کتاب کھولتے کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بیان مل ہی جائے گا یا علم نشرخ سورت دیکھتے یا دیگر طرح کی سورتیں ذہن میں تھی آج حضرت کا میں نے وہ سن رہا تھا بیان ساری کثرت باتیں یہ ہیں تو میں کہ بیٹھے ہوئے تھے مکی مدنی صورتوں کی جو آپ نے ماشاء بڑی تیاری اس میں او ہم مامیر سنگر کھانا کھا رہے تھے اس وقت آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو مبارکباد آپ کو دیتا ہوں چلو اللہ آپ کو برکت ہی اور اس کو بھی اللہ ابول بھی فرمائے مقبول بھی فرمائے روزانہ ہے نا یہ روزانہ تقریباً بجے یہ پندرہ منٹ ہے کیونکہ سوا سات بجے پھر مدنی خبریں تو کھولی اور آئےت کریما دو صفحے پر مفتی صاحب نے ان چند واقعات کی جھلکیاں لکھی ہیں وہ سانپ نے جو کاٹا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہاں نے علیہ وسلم اور ان کو اس انداز میں لیا کہ یہ بھی سائل تھے آکا میری آنکھ نکل گئی آکا میری آنکھ میں درد ہے آکا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے آکا میری پنڈی زخمی ہو گئی ہے آکا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ تعالی والے یہ سب سائل تھے یہ آتے تھے تو سائل و ساحلوں کو خوشی لانحر کی ہے تو یہ اس تحت مفتی صاحب نے یہ تو وہ مفتی صاحب نے ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ لکھی تو واقعات اس کے پیچھے پوری ہی پھر وہ دنیاوی مثالیں تو پھر آخرت کی مثالیں بھی لکھی کہ جنت کا سوال کیا تو آکا صلی اللہ تعالیٰ نے جنت فرما دی پھر وہ جانوروں نے آگر فریادے کی تو اس نے کہا اس نے کی تو ان کی بھی آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد رسی فرمائی عداد داد رسی فرمائی وغیرہ تو یہ مطلب دیکھیں یہ بات اس سے چلی کہ اب آتے آتے یہ کتاب کھولی کتاب کھولی تو دو تین صفحے اس میں مل گئے اور مدینہ مدینہ ہو گیا اور میرا خیال ہے شاید آدھے گھنٹے کا اس میں بیان ہو گیا اور پھر آپ جلوس سے میلاد میں مرحب مرحب, مرحب, مرحب مرحب ہو گیا تو آپ پڑھیں اللہ نصیب کرے سلاۃنان وی گھر میں رکھے اور یہ با... میں یہی ارض کر رہا ہوں کہ جو ذوق والی جو بات ہوئی تو اب یہی ہے کہ بعض اوقات جیسا میر علیہ و سنت نے پیلے دانت کے حوالے سے جو کچھ ایک فرمایا کہ پیلے دانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اب یہی بات آتی ہے کہ اگر ذوق شوق والی کے اگر کوئی کسی محفل میں جاتا ہے یعنی کسی دعوت میں تو اس کا وہ انداز سیار ہونے کا صاف ستھرے ہونے کا ایون کے دانت کی صفائی اور اگر یہی بات نمازوں کے لیے آتی ہے یا کہیں کوئی دینی اجتماع میں آنے کے لیے آتی ہے تو اس کی تیاری کے حوالے سے تھوڑی کمزور بات آتی ہے دیکھیں دعوتوں میں جانے والے دانت کی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے میرے مجھے اندازہ دانی ہے ہر چیز ایئر فریشنر یہ سب وہ دیکھیں وہ منہ میں خوشبو کا کوئی اہتمام کر لیا لیکن دانتوں کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کئی تو مطلب پان نے گٹکے والے یہ ہوتے ہیں اور موسٹلی جو سموکر ہوتے ہیں نا سگریٹ پیتے ان کی دانتوں میں نشان پڑ جاتے ہیں ابھی آپ نے پیسٹ دیکھے ہوں گے باز اس پیسٹ میں لکھا ہوتا ہے فور اسموکرس ہاں جو سگریٹ پیتے ان کے لیے یہ تھا کہ یہ آپ کے اسٹینڈ کو صاف کرے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے یہ مسوا جو ملے سنت نے آج جو مسواک ہی کا موضوع ہمارا چل بھی رہا تھا نہیں مسواں کا موضوع نہیں تھا وہ اور موضوع تھا تو یہ تھا کہ یہ کتنے ایسے گھر میں مدنی منع مدنی منیاں ہوتی ہیں جن کے دانت صاف نہیں ہوتے اچھا اسکولوں میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے صفائی کا درس دینا ہے مگر یہ جو میرے امیدیں سنتے تھے مدنی پل مدنی مذاکر میں تا فرمین ہے یہ بات دماغ میں بٹھا دینا یہ عشق والی بات بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیلے دال پسند نہیں تھے یہ عشق والی بات ہے اور ہمارے نسلوں کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے وہ چیز اختیار ہی نہیں کہنی جو ہمارے نبی اپا کو پسند نہیں تھے یعنی ایک اداس ہے آپ کی ایک پسند کو یعنی یہ میرے آکا کو پسند نہیں تھا بو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی بدبو ٹھیک جی. ہے خوشبو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو पसند. پسند تھی صفائی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تو اس طرح جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھیں اس کا باقاعدہ گھر میں یوں ہم بھی اگر اپنی نسلوں کا ذہن بنائیں بیٹا یہ کرو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ماشا پسند ہے جیسے کدو لوکی شریف یہ بیٹا یہ کھاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو لوکی شریف پسند تھی تو یوں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چیزیں پسندیدہ تھیں علم میں اضافہ معلومات میں اضافہ انشاءاللہ عشق میں اضافہ اور پھر ایک تعلق میں اضافہ کہ میں وہ کام کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے اے کام نہیں اس کام کو چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یوں آ, مدنی منع مدنی منیہ یا جن کے بھی دانتوں کے یہ مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسواک کا استعمال کریں اب دیکھیں پیلاپن دور کرنا اس لیے کہ میرے آکا کو پیلے دان پسند نہیں مسواک کا استعمال کرو اس لیے کہ میرے نبی پاک کی سنت اور آکا کو پسند بھی ہے کیا دونوں چیزوں میں آپ اگر یہ عشق کی بات ملا لینا تو انشاءاللہ شاء اللہ دانت بھی اور منہ بھی صاف اللہ نے چاہ تو اس سے بھی صاف ہوگی انشاءاللہ یہ ایک سمجھے کہ روح کی صفائی بھی جو ہے نا یہ عشق رسول کی یادوں میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ الماتے ان کا نام تو دلوں کی تہارت ہے ان کا نام دلوں کی تعارت کیا پھر جس کو سمجھانا ہے نا جیسے وہ مدنی منہ کو سمجھانا تھا تو اب اس کو تو فوراً ٹافی کا بولا تھا اب نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں تو اب اس کو کیا اب آپ سے چھوٹے گی نہیں تو آپ یوں کر لیجیے گا یوں کر لیجیے گا تو میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ پھر آگے چل کر اس کی جو حوصلہ افزائے گی تو اس نے جب نعرے لگائے آخر میں تو آخر میں آگار کی آمد باپا نے فرمائے آگاہ مدنی منہ حسان کی آمد اب یہ دیکھیے آج امین اس پر آپ غور کریں اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا گھر میں ہم کیا کرتے شابا شابا نہیں کھاؤ گے امیر ہے سننا جو ہے نا وہ حقیقت پسند ہے کیا بات حقیقت پسند ہے جس کو عموماً لوگ ہیں نا بد قسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مولانا آزاد ریئلسٹک نہیں سمجھتی ہے کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے یہ حقیقت پسند لوگ نہیں ہیں یہ زمین یا حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اصل تو یہی ہے جو حقیقت پسند ہے یہی مولانا طبقہ ہے آشیقان رسول کا جو ریئلسٹک ہے اب یہ اتنی ریئلسٹکنیس یہ ایک طبیعت ہے امیل سنت کی کہ نہیں بیٹا یہ نہ بولو کہ میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا میں بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں کھاؤں گا اب میرے پاس بھی آئے گا تو دو چار مہینے میں ایک ادب آئے گا تو میں نے بھی کھا لیا تو ایسی بات اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں کہ جو زمینی حقائق سے ریئلٹی سے ریئلسٹک سے علیحدہ ہو یہ ماں باپ کے لیے بھی اس میں تربیت تھی جب میں یہ سن رہا تھا تو مجھے میرے لیے تربیت لینی ہے نا باپا مدنی بُننے کی اسٹاف فرما رہے ہیں مگر میں تو دوسرے طرح سے دیکھا تھا ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ والدین کو اس میں کیا لینا چاہیے یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی ایک سمجھیں کہ میں آپ کو ایک یوں بتا رہے بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ سمجھا کسی کو رہے ہوتے ہیں اور واقعی اسی کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس سے ضمن میں یہ مدنی پول کئیوں کو کام آنے کے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اولاد کو بھی یہ ہمیں بتائیں کہ نہیں بیٹا یہ تو نہیں بنتی نیت اے یہ نیت نہیں بنتی یہ کیسے ہوگا بیٹا کہ آپ کھاؤ گے ہی نہیں پھر آپ نے فرمایا اپنے لے کے میں تین چار مہینے میں ایک دفعہ آیا تو کھا بھی لوں اس کو آپ نے ہفتے میں ایک دو دفعہ کے دے کی رعایت دی نفسیات بچے کی نفسیات کیا ہے بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے کس سے بچ سکے گا کس سے نہیں بچ سکے گا بہت حکمت کے ساتھ یار میں یہ دیکھ رہا تھا نا کہ اس میں یہ بھی ہے نا مدنی مذاکر حکمت کے دریا بہ رہے تھے آپ کی دانش مندی آپ کی عقل مندی آپ کی حکمت آپ کی دور اندیشی اور آپ کی مردم شناسی کیا بات اس میں مردم شناسی بھی ہے کہ بچے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اس کی سوچ اس کی ذہنیت کیا ہوگی اور بڑوں کے ساتھ کیا بات کیوں؟ سوچ اس کی ذہنیت کیا ہوگی یہ مدی مذاکرہ اس طرح دیکھے سنیں مدینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا مکہ مکہ ہوتا چلا جائے گا اور کول بھی نہیں مدنی, نہیں مدنی ملنے کے مدنی ابو سے کہا نا وہ جب انہوں نے کہا کہ مدنی قافلے میں جانے کی نیت کرتا ہوں تو کوشش ایسی کرنا جیسے کولنے کی... کی... تحسین جاوید بابل مدینہ سے نگرانی شعرا کی وارگاہ میں ہے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں جب امیر جبر سنت نے فرمایا تھا کہ رکن شعرا سے تمام دعوت اسلامی کے رکن شعرا سے میں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو تب نگرانی شعرا کی کیفیت کیا تھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور وہ مطلب کیا ان کی سوچ تھی کہ وہ ایسے کی کیا کیفیت تھی وہ ایسے آس ان کے نکل گئے تھے امیر علیہ سنت کی اپنی اولاد سے جو محبت ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہے یہاں اصل محبت دعوت اسلامی اسلام و سنیت کا جو ایک کام ہے اس کا اظہار غلبہ ہوتا ہے یار میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں تو جان تو پیاری ہوتی تو ہے نا تو وہ یہ بعض اوقات دے لمحوں لمحوں کی اور کیفیات کی اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ مطلب کہ معاملہ ہوتا ہے پھر یہ کہ جس, جس نے کہا اس کی اپنی ایک کیفیت ان کے اپنا ایک جذبے ان کا اپنا ایک ہوتا ہے ہمیں البتہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امیل سنت اور یہ ان کی جو دعوت اسلامی سے جو یہ محبت ظاہر ہوئی کہ دعوت اسمد پی آر کے جی خود فرماتا کہ دعوت اسلامی کا کام کرتے آ کہ نے تو اس میں مطلب ہمارے لیے ایک میو ہوتا ہے گامبل سنت کی دعوت اسلامی سے کتنی محبت ہے اور دعوت اسلامی کو آپ کتنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک, ایک فطری چیز ہے کہ کون سے والد ہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے یہ ایک سمجھے کہ لمبے لمبے کی بد وت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پر رحم و کرم فرمائے ان کی اولاد کو اللہ ساد و آباد رکھے ان کی ساری آل پر ان کی ساری اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا میہ برسائے پول مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں یہ بات پوچھنی ہے کہ ہمارا مدنی عام جیسے کہ جو بہتر مدنی عام میں سے ایک مدنی عام قبلہ رخ کی یعنی کہ طرف متوجہ ہونا کچھ اس قسم کا ہے اس کی کیا اہمیت ہے یعنی کہ نماز کے وقت تو چلو قبلہ رخ سمجھ میں آتا یا ہے یا قرآن شریف پڑھتے وقت عام روٹین میں قبلہ رخ کو یعنی کہ ذہن میں رکھنا یا اس کی طرف توجہ رکھنا اس کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ کلام ہو جائے تو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر میں بھول نہیں کر رہا تو قبلہ روح بیٹھنا یہ سنت ہے جی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ روح بیٹھنے کو اختیار فرمایا تو اس نیت کے ساتھ ان شاء اللہ قبلہ روح بیٹھیں گے تو اللہ نے تو صابہ بھی ملے گا اس کی برکتیں بھی ہیں اس میں جو نیتیں ہم ایسی کرتے ہیں برکتیں ملتی ہیں دو طالب ان کا موازنہ کیا گیا دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے ایک زیادہ قابل ہو گئے تھے کم قابل تھے جب زیادہ قابل کے متعلق معلومات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ جو قابل طالب یہ زیادہ تر وہ کیا کہتے ہیں قبلہ روح استقبال قبلہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے تو یہ اس کی چند ایک حکمتیں اور اہمیت جو مجھے ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے حبیب صلی اللہ, اللہ, تعالی تعالی تعالی اللہ محمد, محمد. الحمد مدنی مذاکرہ جو ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی جو روٹین لائف ہے اس حوالے سے بھی امیر علیہ کے اس میں بڑے پیارے خوبصورت الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں گھر کی صفائی نہ ہونا اس پر وہ چوہوں کی آمد کا سلسلہ اور اس پہ جو مطلب احتیاط یعنی اگر چوہوں کی جو اس کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس معاملے میں بھی کتنی احتیاط کرنی ہیں اور چوہوں کو بھی اگر مارنا ہے تو مارنے کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کے سے ماشاءاللہ یہ بدی مذاکرے میں عقائد افعمال اخلاق اور عبادات ان سب کو الحمدللہ للہ گھیرا جاتا ہے شریعت طریقت پھر ماشاءاللہ روحانی علاج تو تیب تو یہ سارا الحمد ایک چل رہا ہوتا ہے مکی مدنی پھولوں کا یہ مدنی گلدستہ ہے اور ہر میں تو دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے ہمارے طبقے سے تعلق نے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے اپنے اپنے حساب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل اور یہ جو اس معاملے کو مزید آگے فائدہ حاصل کراتے جیسے کہ اسلائی بہن نے اپنا بیان کیا کہ شادی کے موقع پر اسکرین پر انہوں نے جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بنائی تو اس کو پسند فرمایا اور اس میں بھی تربیت دی کہ اسکرین پہ بٹھانا ہے تو کس طرح بٹھانا ہے تاکہ یہ بھی ایک فائدہ بہترین سے بہترین انداز سے محاصل حاصل کر لیں شاید مدنی چاہیے الحمد للہ مدنی مذاکرے کے مدنی میں آپ نے دیکھا اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکروں سے ملنے والے علم پر بھی عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ